السلام علیکم پچھلی دفعہ گراف الگ کے سلسلے میں میں نے ایک بات شروع کی تھی کہ اگر گرافز جو ہیں وہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے جائیں یا ٹرانسپورٹیشن یا کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لئے استعمال کیے جائیں تو ان میں شارٹیسٹ پاتھ یا پاتھ یا رستہ ڈھونڈنا جو ہے ایک بڑا کامن آپریشن ہے اس کی خاطر آپ عموماً یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس سڑکوں کا ایک میپ ہے جس کو اب آپ نے گراف کے ذریعے ریپرزینٹ کیا ہے یہاں پہ ورٹسیز جو ہیں وہ اگر شہروں کے حساب سے رکھیں آپ تو وہ شہر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک شہر کے اندر ہیں تو یہ شہر کے علاقے بھی ہو سکتے ہیں یا شہر میں سڑکوں پہ جو چوراہے ہیں ان کو بھی آپ ورٹکس کہہ سکتے ہیں تو خیر یہ وہ پرابلم ہے ایک اس کا انسٹنس جس میں یہ گرافز جو ہیں بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ اگر سفر کرنا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تو آپ نقشہ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سڑک جو ہے وہ آپ کو ایک شہر سے دوسری شہر تک پہنچائے گی اور پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم کے حساب سے یا ڈسٹنس کے حساب سے یا مے بی آپ کو سڑکوں پہ ٹول دینا پڑتا ہے میکسیمم ٹول کے حساب سے آپ شارٹیسٹ پاتھ ڈوننا چاہتے ہیں اس کی ایک اور ویریشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے شہر کے ایک حصے سے کسی دوسرے حصے میں جانا ہے تو یہاں پہ ڈسٹینس تو نہیں نمبر آف roads یعنی کہ جتنی سڑکیں آپ کو ٹرورس کرنی پڑتی ہیں جن پہ سفر کرنا پڑتا ہے وہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں خیر اس طرح کی کئی پرابلمس جو ہیں وہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کر کے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گراف جو ہے ایز اے میتھمیٹیکل ماڈل اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک ماڈل بڑا مفید ثابت ہوگا ان جنرل یہ جو پاتھ جو ہے اس کو ڈھونڈنا یہ ایک بڑی کامن پرابلم ہے جس کے لیے ہم گرافز استعمال کرتے ہیں تو آئیے ہم گراف ایلگدمس کو شروع کرتے ہیں ان پاتھ ڈٹرمیشن الگمس کے ذریعے اس میں جو سب سے پہلے ہے اس میں ابھی ہم گرافس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں ڈسٹینسز ہیں یا ایجز جو ہیں وہ ویٹڈ ہیں جیسے کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ گرافس میں ایجز پہ ویٹس ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے تو فی الحال ہم ایک گراف لیتے ہیں جس میں ابھی ایجز پہ ویٹ نہیں ہے اور اس میں ہم یہ شارٹیسٹ پاس جو ہے یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس پات کی ایک خاص ڈیفینیشن بھی ہوگی کہ یہ کس قسم کا پات ہے یعنی کہ جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یا ایک سے بقیہ سب جگہ پہ جانا ہے تو کاروائی کیسے ہوگی یہ بات میں نے یہاں دوبارہ دہرائی ہے کہ to motivate our first algorithm on graphs consider the following problem وی an E and a source گراف S in V. یعنی کہ وہی جو ہماری ڈیفینیشن گراف کی وچ از اے سیٹ آف ورڈ اور سیٹ آف ایجز اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ذہن میں وہ ٹرانسپورٹیشن سڑکوں اور شہروں والا یا شہر کے اندر جو سڑکیں ہیں اس کی مثال ذہن میں رکھیے یہاں پہ ایک source vertex S ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے یا شہر میں کوئی جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ دا لینتھ آف is the نمبر of ایجز on the path تو اب جو ہم لینتھ کی ڈیفینیشن لے رہے ہیں پاس کی وہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹینس ہے یا ٹائم ہے بلکہ سمپلی نمبر of ایجز بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف نمبر آف ایجز نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹینس ٹریولڈ ہوگا ٹائم ٹریولڈ ہوگا کاسٹ ہوگی یا اور اس طرح کے میجرس ہوں گے فی الحال جو ہمارا میجر ہے وہ لینتھ آف دا پاتھ ہے جو کہ نمبر آف ایجز ہیں اور یہ لینتھ ان جنرل بھی ایک پرائمر ہم رکھیں گے کیونکہ اس میں عموماً نمبر of ایجز جو ہیں اس کا کاؤنٹ ہم رکھا کریں گے آئندہ جو الگردمز آئیں گے تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے we ووڈ لائک ٹو فائنڈ دا شارٹیسٹ پیتھ فروم ایس ٹو ایچ ادر ورٹکس ان دا گراف یعنی کہ اس جگہ سے آپ شروع ہوں اور لینتھ کے حساب سے یعنی کہ نمبر آف ایجز ٹریولڈ کے حساب سے تمام بکیا جتنے ورٹسیز ہیں ایس سے وہاں تک رستہ ڈھونڈو ایک لحاظ سے یہ آپ میپ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر ہے اور اس شہر سے دوسرے شہروں تک رستہ ڈھونڈو اور رستے کی ڈیفینیشن اس طرح کہ نمبر آف روڈز، ٹریول جو ہے وہ کم سے کم ہو اب جہاں تک رزلٹ کا تعلق ہے ریزلٹ مجھے آپ نے اس طرح دینا ہے فار ایچ ورڈ وی ان دا سیٹ آف ورڈ سیز وی ول اسٹور ڈی وی وچ از دا ڈسٹینس اور دا لینتھ آف دا شارٹس پیتھ فروم ایس ٹو وی اینڈ نو دی ایس یعنی کہ ہم ایک بنائیں گے ڈی ڈسٹینس کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ ڈسٹینس میلوں میں یا کلو میں نہیں بلکہ یہاں پہ سمپلی لینتھ of the شارٹس path ہے یہاں پہ لینتھ ابھی جو میں نے ڈیفائن کی نمبر آف فیجز ہیں وی ول آلسو اسٹورسر parent ہیئر اینڈ پوائنٹر وی وچ از دا فرسٹ ورٹکس along the shortest path if we walk from v backwards to s and we will set پائے آف s equal to nil یہ ارے جو ہے یہ ایک طرح سے ہمیں وہ رستہ بتائے گی کیونکہ دیکھیے ڈی ایس یا ڈی ارے جو ہے اس میں تو ہمیں لینتھ اسٹور کرنی ہے یعنی کہ شارٹیسٹ ڈسنس کتنا ہے یا نمبر آف ایجز کتنے ہیں البتہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی شارٹیسٹ ڈسٹینس تھا وہ اب وی سے یا ایس سے شروع ہو کے وی تک کیسے ہے یعنی کہ کون کون سے ایجز جو ہیں وہ ہمیں ٹریورس کرنے پڑے رستہ ہم اس طرح یاد کریں گے کہ وی سے ہم جو پہلا ہے ورٹیکس جس کے تھرو ہم گزر کے وی تک پہنچے تھے وی ایک ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہے اس کو یاد کیا پھر اس سے یہ جو سیکنڈ لاسٹ نوٹ تھا وی پہ پہنچنے سے پہلے اس سے پہلے والا نوٹ جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ ہو جائے گا اور یوں ہم ایک لحاظ سے ورڈ پوائنٹرز استعمال کر کے اس تک پہنچ جائیں گے یہ ہمارا وہ پریڈیسر یا Array والا ہے اس میں ہم پوائنٹور کریں گے جس کی بنا پہ ہم اگر چاہیں تو ایس سے وی تک رستا جو ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ ان ان کو ٹریول کرو تو آپ وی سے ایس تک یا ایس سے وی دونوں طرف پہنچ سکتے ہیں اب یہ رستہ یا راستے جو ہیں ایس سے بکیا جو ورٹسیز ہیں وہ کیسے تلاش کیا جائے ایک طریقہ جس کو میں بروٹ فورس میتھڈ کہوں گا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایس سے شروع ہو اور جتنے پوسیبل رستے جتنے پوسیبل پاتھس ہیں مختلف ورٹیسیز تک ان کو ڈھونڈو خاص طور پہ ایک ورٹکس وی کو لو اور جتنے بھی رستے ہیں ایس سے وی تک پہنچنے کے وہ تلاش کرو اور ان میں سے جو سب سے منیمم لینتھ والا ہے اس کو پھر سلیکٹ کر لو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ س سے وی تک جو ہے زیادہ رستے ہیں یہاں پہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ ہم گراف کی بات کر رہے ہیں ہم ٹری کی بات نہیں کر رہے ٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک ملٹیپل رستے ہوں گے بلکہ صرف ایک ہی رستہ ہوتا ہے یہ بانی ٹری کے حوالے سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں البتہ گراف میں چونکہ آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں ان کی بنا پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ اگر انڈوریکٹڈ گراف ہے جس میں یہ وہ ون وے اسٹریٹ والی بات نہیں آتی کہ آپ اگر ایک جگہ کھڑے ہیں تو وہاں سے صرف ایک ہی رستہ ہے کیونکہ جس سمت میں آپ جانا چاہتے ہیں اس سمت میں صرف یہی سڑک ہے بکیا سڑکیں ہیں تو صحیح لیکن ان پہ ٹریفک جو ہے وہ اس جانب نہیں جا سکتی جس جانب آپ جانا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بروٹ فورس میتھڈالوجی جو ہے یہ اگر ہم استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے یہاں پہ یاد رہے ہم صرف ایلگردمس کی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اسٹریٹجی ہم اپنائیں اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے یعنی کہ کتنا ورک درکار ہے اور ساتھ ساتھ اسپیس کمپلیکسٹی بھی کہ ہمیں اگر وہ ایلگردم کمپیوٹر پہ چلانا پڑے یا ویسے بھی تو ہمیں بعض کا Arrays کی ضرورت ہوتی ہے یا جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں اور Data Structures بھی ہمیں درکار ہوتے ہیں تو پہلے ذرا اس Brute Force Strategy کا جائزہ لیتے ہیں There is a simple Brute Force Strategy for computing shortest paths We could simply start enumerating all simple paths starting at S and keep track of shortest path arriving at each vertex یہی بات میں نے جو بھی کہی ہے میں دہرا رہا ہوں کہ ایس سے شروع ہو جاؤ اور جتنے رستے ہیں یہ انومریشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام رستے جو ایس سے وی تک جاتے ہیں ان ساروں کو دیکھو اور پھر ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے اس کو سلیکٹ کر لو یہ سمپل پات بھی ہیں کیونکہ اس میں ہم فی الحال وہ سائکل والی بات نہیں کر رہے ہاویور They can be as many as n factorial simple paths in a graph clearly this is not feasible آئیڈیا تو ہم نے لگا لیا لیکن مسئلہ اب یہاں پہ دیکھیے کیا پیدا ہوا کہ اگر ہم یہ enumeration, enumeration والا کام کریں یعنی کہ تمام رستے ڈھونڈنے s سے وی تک اور بکیا سارے v تک تو ہمیں کتنی پاسبلٹی اسٹرائک کرنی پڑے گی n factorial یہاں پہ n جو ہے یہ number of paths ہیں اب اگر یہ n ذرا بڑا ہو جائے اندازہ لگائیے بیس تیس کی رینج میں چلا جائے تو n فیکٹوریل کی ویلیو کتنی زیادہ ہوگی کرنے کو تو آپ کر لیں لیکن ٹائم کے لحاظ سے کمپیوٹر بھی اگر آپ کرنے لگے تو بہت درکار ہوگا اور اسی بنا پہ میں نے لکھا ہے کہ کلیئرلی دس از ناٹ فیزیبل یہاں پہ دیکھیے فیزیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جواب حاصل نہیں ہوگا جواب ہمیں مل جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم لگے گا کہ وہ ایز اے پریکٹیکل نہیں ہے یہ چیز جو ہے یہ ہم ضرور رکھیں گے یہ جو ڈسٹنکشن ڈسٹنکشن ہے کہ ایک سولوشن کا ہونا اور ایک سولوشن کا فیزبل ہونا اور پھر وہ بات جو شروع میں ہم کرتے آ رہے ہیں کہ ایک سولوشن کا آپٹیمل ہونا کنسڈر فالوئنگ کنیکٹڈ گراف اب یہ جو این فیکٹوریل والی بات ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ ایسا کیوں ہے ایک فولی کنیکٹڈ گراف ہے جو کہ میں نے یہ دائیں ہاتھ پہ دکھایا ہے کہ آپ کے پاس چار ورٹیسیز ہیں ایس وی یو این ڈبلو اس میں سے ایس جو ہے یہ وہ سٹارٹنگ ورٹیکس ہے اور بکیا آپ کے پاس تین اور ورٹسیز ہیں اور ان کے درمیان میں نے ایجز دکھائے ہیں یہ نہیں میں دکھا رہا کہ یہ ڈیریکٹیڈ ایجز ہیں بلکہ یہ سمپلی انڈیریکٹیڈ اور چونکہ یہ ایسا ہے کہ ہر ورٹیکس سے بکیا جتنے ورٹسیز ہیں ایک ایج ہے تو اس بنا پہ یہ فلی کنیکٹڈ گراف ہے اگر اس میں سے فار ایگزامپل کچھ ایجز نہ ہوتے تو پھر یہ گراف تو ہوتا انڈیکٹڈ بھی ہوتا لیکن فلی کنیکٹڈ نہ ہوتا اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک سورس ورڈ کا تعلق ہے وہ کتنے ہو سکتے ہیں اس کیس میں چار ہیں لیکن اگر n ورڈسیز ہیں تو میرے پاس n چوائسیز پاسبل ہیں جو کہ میرا سورس ہو سکتے ہیں تو فرض کریں اس کو میں نے چن لیا اب بقیہ میرے پاس N-1 ون رہ گئے ہیں اب ان میں سے میں باری باری اگر کسی کو سلیکٹ کروں تو میرے پاس N-1 چوائسز ہیں ڈیسٹینیشن نوٹ کے لیے یہ میں ٹھیک ہے بدلوں گا صحیح لیکن جب میں نے سورس کو سلیکٹ کر لیا تو بقیہ میں سے میں نے ڈیسٹینیشن چنی اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ فلی کنیکٹڈ گراف ہے تو بقیہ جتنے نوڈز ہیں جتنے ورڈسیز ہیں ان کے تھرو میں گزر کے کسی شنکس پہ پہنچ سکتا ہوں فار ایگزامپل ایس سے آپ ڈبلو جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ پہلا ہاپ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس n-2 ٹو ہوں گی کیونکہ یہ فلی کنیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا آپ u کے تھرو چلے جائیں یا v کے تھرو چلے جائیں آپ ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں اسی طرح n-3 تھری ہوں گی سیکنڈ ہاپ کے لیے n-4 ہوں گی تھرڈ اور اسی طرح n-n-1 جو ہے وہ لاسٹ لیگ جو ہے اس پاس ریورسل کی یا پاس جو بنا رہے ہیں اس کے لیے تو اگر آپ ان چوائسیز کو دیکھیں تو اس سے جو معاملہ بنتا ہے وہ بنتا ہے N times N one times N سے لے کے ڈاؤن ٹو ون اور یہ سمپلی این فیکٹوریل بنا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ یہ کاروائی کمپیوٹر بے بھی کریں جس میں این کی ویلو ذرا بڑی ہے تو کتنا ٹائم درکار ہوگا یقیناً وہ بہت زیادہ ہے اس لیے ہم اس کو سلوشن تو کہیں گے لیکن یہ فیزبل نہیں N فیکٹوریل فیزبل نہیں یقیناً یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اب پھر کیا کیا جائے خیر یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اور کوئی طریقہ نہیں بلکہ ہم ابھی کئی القردمس دیکھیں گے جس سے ہم اصل میں پولانومیل ٹائم میں یہ پاس جو ہیں تلاش کر لیں گے ایسے پاس بھی بعد میں ہم تلاش کریں گے جس میں ڈسٹینس بھی شامل ہو جائیں گے یعنی کہ فاصلہ جو ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہے بریتھ فرسٹل یا بریت فرسٹ سرچ یہ ایک کلاس آف ایلگردمس کا ایک حصہ ہے گرافٹل ایلگردمس میں یاد ہے جس طرح ہم نے ٹری ٹریورسل کی تھی بائنری ٹریز اس میں ان آرڈر پوسٹ آرڈر پری آرڈر لیول آرڈر اسی انالجی پہ گرافس میں بھی مختلف ٹریورسل اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں ہم ان کو ابھی دیکھیں گے اور ان کا جائزہ بھی لیں گے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اور پھر ان کے ہم ٹائمنگ انالیس کریں گے تو آئیے پہلے ہم بریڈ فرسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو دوسری دو تین ایک اور ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے بریڈ فرسٹ کو پہلے دیکھیے مور افیشنٹ ایم کال بری فرسٹ سرچ یا بی ایف ایس اسٹارٹ وتھ ایس اینڈ وزٹ اٹس ایڈجسٹنس یعنی کہ آپ ایس جو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ادھر سے سب سے پہلے آپ اس کے جو ایڈجسنٹ اب ایڈجیسنٹ کا کیا مطلب تھا کہ وہ نوٹس جن کے ساتھ ایس کا ڈائریکٹلی لنک ہے یعنی کہ ایس سے ان نوٹس تک ایک ایج ہے اسٹریٹ ایج ہے لیبل دیز ایجز وسٹنس ون یا بے شک پہ نوٹس کو آپ لیبل کر دیں کہ یہ وہ نوٹس ہیں جو ایس سے ایک ایج کے فاصلے پہ ہیں اب آپ یہ کریں کہ باری باری جتنے یہ جو نیبرس تھے ایس کے یعنی کہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے ان کے پاس جائیں اور ان کے ایڈجیسن نوٹس دیکھیں جو کہ ایک لحاظ سے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کنسڈر دا نیبر آف نیبرز آف ایس یہ جو ایس کے ساتھ ایڈجیسن نوٹس تھے یہ تو ہوئے ایس کے نیبر اب ان کے جو نیبرز ہیں یعنی کہ وہ نوٹس جو ایس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ بھی اور نوٹس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے اب ان کو تلاش کریں یقیناً آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایڈجیسنسی میٹرکس ہے یا ایڈجیسنسی لسٹ ریپریزنٹیشن اگر گراف کی ہے تو بڑے آرام سے ایس کے جو نیبرز ہیں وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں پھر ان کو ہر ایک کو لے کے ان کے نیبرس بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں جب یہ ملیں یعنی کہ neighbors of neighbors of s دیز would be at distance ٹو یعنی کہ ٹو edges away یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ ایک ایچ ریورس کر کے آپ ایس کے نیبر کے پاس پہنچے اور ایک اور ایچ ریورس کر کے آپ اس کے نیبر کے پاس پہنچ گئے ہیں یعنی کہ تین edges away یہ یقیناً اب distance تھری away ہو جائیں گے کیونکہ آپ S سے شروع ہے اس کے نیبر اس کے بعد اس کے نیبر اور فائنلی اس کے آگے نیبر رپیٹ دس انٹل نو مور انزٹڈ نیبرفٹم کین بی ویژڈ ایز اے ویو فرنٹ پروپگیٹنگ آؤٹ ورڈ فرام ایس وزٹنگ دا ورڈ سیز ان بینڈز ایٹ ایور انکریزنگ ڈسٹینس فرام S یہ جو ویو فرنٹ والا معاملہ ہے یہ کہنے میں تو ذرا آسان ہے اور امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسان ہے لیکن شاید تصویری خاکہ جو ہے فوراً نہ بن سکے اس کی خاطر آئیے میں آپ کو یہ تصویری خاکہ دکھاتا ہوں کہ یہ کاروائی جو ہے کہ اس سے شروع ہو پہلے ان کے نیبرز کے پاس جاؤ پھر ان کے نیبرز کے پاس جاؤ یہ کیسے ہو رہی ہے اور اس میں یہ وہ جو ویوز والی بات ہے وہ کیا بن رہی ہے اب یہاں پہ دیکھیے میں نے ایک انڈوریکٹڈ گراف آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں ورٹسیز ہیں یہ دائرے اور ان کے درمیان ایجز ہیں ان ایجز کے اوپر میں نے فی الحال کوئی ویٹس نہیں لگائے نہ میں نے ایروز لگائے ہیں کیونکہ یہ انڈوریکٹڈ گراف ہے اس میں اب میں نے ایک ورٹکس کو چنا ہے جس کو میں نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایس ایس اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ایس ورٹیکس سے جتنے بکیا ورٹسیز ہیں ان تک shortest path ڈھونڈا جائے لیکن پھر وہی بات کہ shortness کی بات کا مطلب لینتھ کے حساب سے یہ ہے کہ نمبر آف ایجز جو ہیں وہ کم سے کم ہو اچھا وہ جو پہلے n فیکٹوریل والی بات تھی اس کو بھی ذرا اس تصویری خاکے میں ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ فرض کریں ایس یہاں پہ ہے اور میں اس وارٹیکس تک آنا چاہتا ہوں اب چونکہ یہ گراف ہے دیکھیے میرے پاس کتنے رستے ہیں میں ادھر سے اوپر جا کے ادھر سے ہو کے یہاں سے بھی آ سکتا ہوں میں ایس سے نیچے جا کے اس طرف سے آ سکتا ہوں میں ایس سے ادھر جا کے نیچے جا کے پھر یہاں سے گھوم کے یہاں آ سکتا ہوں اس طرح اگر آپ دیکھیں تو کئی راستے ممکن ہیں جن کے ذریعے میں یہاں پہ پہنچ سکتا ہوں اب جو لینتھ والی بات ہے وہ یہاں پہ اس کا سمپلی جائزہ اگر لیں تو یقیناً یوں لگتا ہے کہ اگر میں ادھر سے ادھر آؤں ادھر سے ادھر اور یہاں سے یہاں تو مجھے صرف تین ایجز ٹریورس کرنے پڑتے ہیں یہ کاروائی میں اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ ایس سے ادھر آئے ادھر سے اوپر اور یہاں سے ادھر البتہ اگر میں پہلے اوپر جاؤں پھر اور اوپر جاؤں تو یہاں پہنچتے ہی میرے پاس دو ایجز ہو گئے یہاں پہ تین یہاں پہ چار اور یہاں پہ پانچ تو میں اس رستے کو نہیں ریکارڈ کروں گا کیونکہ اس رستے پہ یقیناً نمبر آف ایجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور میری کوشش ہے کہ شارٹیسٹ پاتس ڈھونڈے جائیں اب آئیے یہ ذرا وی فارم والا معاملہ اس میں اب میں جو پہلی بار دکھاؤں گا وہ ہے کہ ایس کے جو نیبرز ہیں وہ کون ہیں ایس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک جو ہے ایجز کے حساب سے وہ اس نوٹ کا ہے اس نوٹ کا ہے اور اس نوٹ کا ہے دیکھیے اس نوٹ کا ایس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے یقیناً میں ایک اور نوٹ کے تھرو آ سکتا ہوں تو یہ اس کے ہمسائے یا یہ تین جو ہیں ایڈجسن نوٹس ہیں ایس وز ایس کنسرن تو اس دائرے کو جب میں نے وسیع کیا تو سب سے پہلے جن کو میں نے ہٹ کیا ہے یا جن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ تین نوٹس ہیں تو ایک لحاظ سے یہاں سے جو ویو ایک نکلی ہے اس نے سب سے پہلے اس نوٹ کو اس نوٹ کو اور اس نوٹ کو جا کے ہٹ کیا ہے یعنی کہ وہ پروپگیٹ ہو کے فی الحال یہاں پہ, پہ پہنچی ہے تو ان تینوں کو میں نے ڈسٹنس ون مارک کر دیا کہ یہ ایک ایک ایج اوے ہیں۔ اب یہ انفارمیشن کہ ایس کے ساتھ ڈائریکٹلی کون کنیکٹڈ ہے یعنی کہ یہ تین یقیناً اگر میرے پاس ایڈجسٹنسی لسٹ ہے تو پھر تو مجھے فوراً پتا چل جائے گا کیونکہ ایس جو پوائنٹر ہے جس لسٹ کا یا ہیڈ پوائنٹر ہے اس میں تین نوڈز ہوں گے ہی یہ. یہ والا یہ والا اور یہ والا یعنی کہ وہ لنک لسٹ جو ہے وہ صرف ان تین نوٹس پہ مبنی ہوگی کیونکہ وہ ایس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اگر میں استعمال کروں تو اس سے بھی مجھے یہ انفارمیشن مل جائے گی کیونکہ اس نوڈ اور اس نوڈ کے درمیان جہاں پہ ایج ہے تو میٹرکس کے اندر وہاں پہ انٹری ون ہوگی تو خیر اب میں نے ان تین نوٹس کو فوراً تلاش کر لیا اور یہ بھی آپ ٹائمنگ کے حساب سے سوچیے کہ مجھے اس کاروائی کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے کہ ایس کے نیبرز کون ہیں یقیناً یہ ایک پولون ٹائم ہے کیونکہ میں نے سمپلی ایک اگر لسٹ استعمال کر رہا ہوں تو ایک سمپل سی لنک لسٹ کو میں نے ٹریولس کرنا ہے اور وہ تین ٹریولسل میں یعنی کہ تین نوٹس چلانگ مار کے میں یہ تینوں جو ورڈ ہیں ان کو تلاش کر سکتا ہوں تو اب کوئی فیکٹوریل والی بات سامنے نظر نہیں آ رہی اب آئیے اس ویو کو ہم یا اس کا دائرہ جو ہے ایک اور وسیع کرتے ہیں اب دیکھیے کیا ہوا یہاں پہ اس طرح دیکھیے کہ ایس کے جو تین نیبرز تھے یعنی کہ یہ والا نوڈ یہ والا نوڈ اور یہ والا نوڈ ان کو آپ باری باری لیجئے اس کو لیجئے اس کے نیبرز کون ہیں یعنی کہ اس نوٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کس کس کا ہے اس نوٹ کا ہے اس نوٹ کا ہے اور اس ورٹیکس کا ہے یہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملی یہ بھی مجھے وہ ایڈجس لسٹ ریپرزینٹیشن جو ہے اگر میں نے گراف کی استعمال کی ہے تو میں اس نوڈ پہ جاؤں گا اور یہ نوڈ جو ہیڈ آف دا لسٹ ہے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ یہ والا یہ والا اور یہ نوڈ جو ہیں ورڈسیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ان کے درمیان دیکھیے ایک سنگل ایج ہے اب آئیے اس دوسرے نیبر کے پاس جس کو میں نے ایس کے ساتھ پہلے سلیکٹ کیا تھا اس کے کون نیبرز ہیں وہ یہ والا نوڈ ہے یہ والا نوڈ ہے اور یہ والا نوڈ ہے یہ انفارمیشن بھی مجھے لسٹ سے مل گئی فائنلی اس کو میں لیتا ہوں اس کے کون نیبرز ہیں یعنی کہ ان, اس کے جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے اب یہاں پہ میں نے دو باتیں کی ہیں ایک یہ کہ ان کو میں نے کلر کر دیا ہے یعنی کہ یہ وہ ورڈسیز ہیں جن تک میری ویو پہنچ گئی ہے اور یہاں تک اب ویو پہنچی ہے لیکن ان کے جو آگے نیبرز ہیں یا ان کے جو ایڈجسن نوڈز ہیں فی ان کو میں نے نہیں دیکھا جو ریڈ نوڈز ہیں یہ والے نوڈز ان سے اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف ایسے میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں بلکہ ان کے میں نے جو ایڈجسن نوڈز ہیں ان کو بھی جانچ لیا ہے تلاش کر لیا ہے تو اب دیکھیے میرے یہ جو دائرہ ہے جب وسیع ہوا تو اب میں کہاں پہنچا ہوں یہ وہ ورڈیز ہیں جو کہ ایس سے ٹو ہاپس اوے یعنی کہ دو ایڈسٹ کر کے میں ان میں سے کسی کے پاس پہنچ سکتا ہوں اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو لے لیں s سے اگر میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے تو ایک ادھر گیا اور یہاں سے یہ اسی طرح اگر میں یہاں پہ پہنچنا چاہتا ہوں تو ادھر سے میں ادھر آیا یا اوپر گیا میرے پاس یہ چوائس بھی ہے کہ میں ایس سے پہلے ادھر جاؤں اور پھر ادھر آ جاؤں لیکن یہاں پہ پہنچنے کے لیے ایس سے جو رستہ ہے وہ چاہے میں اس طرف سے آؤں چاہے میں اس طرف سے آؤں وہ دو ایجز پہ مبنی ہے جس کی بنا پہ اب میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ میری ویو جو ہے وہ اب ٹو ایجز والے نوٹس تک پہنچ گئی ہے اور دیکھیے کیسے یہ ویو جو ہے اب آہستہ آہستہ سارے ورٹسز کو اپنی اپنے اندر شامل کرتی جا رہی ہے اور اگر میں اس ویو کو اب آگے بڑھاؤں تو فائنلی یہ جو ٹو جو وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ والا ہے. اس کو دیکھیں تو اس کا ہے. اسی طرح اس کو اگر تو یہ یہاں سے بھی ہے. یہاں سے بھی ایڈجسٹنٹ خیر اب دیکھیے کیا ہوا ہے؟ کہ یہ جو ویو ہے ایس سے جو شروع ہوئی تھی اس نے سب سے پہلے پکڑا جو کہ ایک ایج اوے پھر اس نے پکڑا وہ ورٹسیز جو کہ ٹو ایجز اوے ہیں اور فائنلی ان ورٹسیز کو پکڑا جو کہ 3 ایجز اوے ہیں اور ان کو میں نے اب مارک کر دیا ہے یعنی کہ اب دیکھا جائے تو سارے ورٹسیز جو ہیں وہ کور ہو گئے اور دیکھئے ہر ورٹس کے ساتھ ایک لحاظ سے میں نے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ بھی مارک کر دیا ہے کہ یہ جو ورٹسیز ہیں یہ سارے 3 ایج ہیں اب وہ ایکچوئل ایجز ہیں کیا وہ فی الحال میں نے شو نہیں کیے نہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں وہ چاہوں ریکارڈ کرنا تو مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوگی جیسے جیسے میں یہ مارک کرتا جا رہا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس نوٹ کے ساتھ میں ایک پیرنٹ پوائنٹر یعنی کہ ایک بیک پوائنٹر جو ہے اس کو استعمال کر لوں یہاں سے ایک بیک پوائنٹر ادھر آیا ادھر سے ایک بیک پوائنٹر یہاں پہ آیا تو یہاں سے وہ پیرنٹ یا وہ جو پائے ارے ہے اس کو دیکھ کے یا اس میں ویلیوز میں ڈال کے اس پوائنٹر کی اس پوائنٹر کی اس پوائنٹر کی ایس سے اگر چاہوں تو ادھر آ سکتا ہوں یا یہاں سے اگر چاہوں تو واپس اس پہ آ سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ جو طریقہ ہم نے استعمال کیا ہے یہ جو ویو فرنٹ والا اس میں آپ کو اب وہ این فیکٹوریل والی بات نظر نہیں آئی کیونکہ بڑے ایک سمپل طریقے سے ہم نے ایک سٹارٹ ورٹیکس سے تمام بکیا ورٹیسیز جو ہیں ان کو ہم نے کور کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک بات کہ یہ بریتھ فرسٹ جو ہے یہ یہاں پہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں آخر اس میں یہ بریت جو ہے یہ کیا چیز ہے ذرا بائنری ٹری ٹریورسل جو ہے اس کو یاد کیجئے اس میں ہم نے ایک کاروائی کی تھی لیول آرڈر ریورسل میں جس میں ہم نے روٹ نوٹ سے جو نچلے نوٹس یا اگلے لیول پہ جتنے نوٹس تھے ان کو سب سے پہلے وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس سے اگلے لیول پہ یہ وہ first بری جبکہ اگر آپ پوسٹ آرڈرسل کو خاص طور پہ دیکھیں یا دوسری جو ہیں, وہ لگتا ہے کہ پہلے tree میں بالکل نیچے تک جاتی ہیں وہ recursion کی بنا پہ اور وہاں پہ چیزوں کو وزٹ کر کے پھر اوپر کی جانب آتی ہیں۔ یعنی کہ آپ ڈیپت جو ہے tree کی اس کو پہلے کور کرتے ہیں اور پھر آپ اوپر کی جانب آتے ہیں یہ پوسٹ آرڈر میں تو خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لیفٹ موسٹ لیف نوٹ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں گراف میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے یہاں پہ اب وہ خیر لائک اسٹرکچر تو نہیں یہاں پہ اب آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں جن سے آپ ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ برتھ جو ہے وہ یہ ویو فرنٹ کے حساب سے ہی بات بنتی ہے دیکھیے ایس سے سب سے پہلے میں نے ان نوٹس کو کور کیا یا ان نوٹس تک میں گیا جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ایس سے یعنی کہ ایڈجسٹنٹ ہیں تو ایک لحاظ سے یہ جو ویو فرنٹ ہے یہ بریتھ وائز بڑھتا جا رہا ہے اس کی بریتھ اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایس سے شروع کر کے پہلے صرف ایک ڈیسٹینیشن ورٹیکس کو لیا اور ایس سے وہاں تک راستہ ڈھونڈا نہیں میں نے یہ ویو جو ہے یہ پہلے ایکسپینڈ کی ایک ڈایا میٹر یعنی کہ یا ریڈیس کے حساب سے ایک ایج کے ریڈیس پہ پھر میں نے اس کا ریڈیس بڑھا دیا دو ایجز اور اس کے بعد ریڈیس بنایا بڑھا کے تین ایجز تک میں لے گیا یہاں سے وہ برتھ کی بات آ رہی ہے کہ پہلے آپ امیڈیٹ نیبرز اور پھر ان کے نیبرز اسی طرح ڈیپتھ فر سرچ بھی ہے گرافس uh, کے حوالے سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تمام نیبر جو ہیں ایس کے جو ایک ایج اوے ہیں ان کو پہلے ہٹ نہیں کریں گے بلکہ ڈپتھ فرس میں یہ ہوگا کہ آپ ایس سے پہلے کسی ایک ورٹکس تک ڈیپ جو ہے مے بی ٹو تھری فور یا اس سے بھی زیادہ ایجز اوے ہے پہلے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ بکیا نوٹس کو بھی اسی طرح ڈیپتھ کے آرڈر میں ٹریورس کریں گے اصل میں یہ جو سرچز ہیں جس طرح ٹری سرچز کی کئی مثالیں تھیں یا کئی اسٹریٹجیز تھیں ایک فیملی آف ٹریورسل بن جاتی ہیں ان میں یہ دو شامل ہیں بریڈ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ یہ دو ہی انتہائی کامن ہیں جو کہ ہم گرافز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان سے پھر کئی نتائج حاصل ہوتے ہیں کئی پرابلمز ہم سالو کر سکتے ہیں تو آئیے اس فیملی کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اب فل ایلگریدمس ڈیولپ کریں گے ایک لحاظ سے دیکھیں اگر آپ یہ جو ویو فرنٹ والی بات تھی دیکھنے میں اور سمجھنے میں تو کافی آسان ہے لیکن اب ذرا یہ سوچیے کہ میں یہ مکمل کاروائی جو ہے یہ مکمل الگریدم کیسے بناؤں گا یہاں پہ مجھے کیا کیا کرنا ہے مجھے نیبرز کو تلاش کرنا ہے مجھے ان کو مارک کرنا ہے اس کے بعد مجھے ان کے آگے نیبرز کو تلاش کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا حساب کتاب بھی مجھے کرنا ہے ساتھ ساتھ مجھے وہ ڈسٹینس ارے جو ہے ڈی اس میں بھی کچھ نمبر ڈالنے ہیں مجھے وہ پیرنٹ ارے جو ہے پوائنٹرس کی اس کو بھی فل کرنا ہے تو ایونچلی ہم یہ فل ایلگم بنانا چاہتے ہیں بریتھ فرسٹ کا اور ڈیپتھ فرسٹ کا تاکہ اگر ہم چاہیں تو اس کو سی پلس پلس میں یا جاوا میں یا کسی اور لینگویج میں امپلیمنٹ کر سکیں اور دوسری اہم بات جو ہمارے لیے فی الحال زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم ان کے انالیسز کر کے میتھمیٹکلی شو کریں کہ یہ جو اسٹریٹجیز ہیں سرچ اسٹریٹجیز یا ٹریورسل اسٹریٹجیز گراف کے سلسلے میں یہ یقیناً n فیکٹوریل سے بہت بہتر ہیں تو آئیے اب ہم یہ الگردمس ڈیولپ کرتے ہیں اس کی خاطر میں پہلے وہ الگردم آپ کے سامنے پیش کروں گا بریڈ فرسٹ اور ڈیپف فرسٹ اس کے پھر ہم کچھ جائزہ لے کے انالیسز کریں گے پھر میں آپ کو چند مثالیں دکھاؤں گا کہ یہ الگردمس کیسے کام کرتے ہیں اور پھر ہم ان ایلگردمس کو استعمال کر کے کچھ پرابلمز حل کریں گے جس میں نہ صرف یہ ڈسٹنس میجرمنٹ والی ہے بلکہ کچھ ایسی پرابلمز جو کہ شاید آپ کی نظر سے پہلے نہ گزری ہوں یا اگر گزری بھی ہیں تو خیال نہ آیا ہو کہ یہ پرابلم کیسے حل کی جا سکتی ہے بریتھ first search از ون انسٹنس آف اے جنرل فیملی آف گراف ٹریورسل ایوری نوڈ ان گراف یہ لوز ٹریورسل جو ہے اس کی ایک لحاظ سے ڈیفینیشن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ان ادر ٹریورسل اسٹریٹجی از ڈیپ فر سرچ اور ڈی کا جو معاملہ ہے اس کو ایز اے پروسیجر جیسے کہ میں نے لکھا ہے ڈی ایف ایس پروسیجر کین بی ریٹرن ریکرسلی اور نان ریکرسلی بوتھنس آر پیسٹلی اب پہلے میں آپ کو ڈیپ فرس کا ایلگریدم دکھاتا ہوں کیونکہ یہ ذرا آسان ہے سیکھنے میں یا دیکھنے یا سمجھنے میں اور پھر اس کے بعد بریتھ فرس کی بات ہوگی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک جنیرک ریورسل ایلگریدم لے کے اس سے دونوں جو ہیں first فرسٹ اور الگ بنا سکتے ہیں ایک سمپل ویریشن سے سب سے پہلے دیکھیے ریکرسو ڈی ایف ایس اس کو میں نے ایک ورٹیکس وی دیا ہے لیکن چونکہ یہ ریکرسو ایلگریدم ہے تو اس کو میں انیشلی کال کروں گا وی ایکول ایس کے ساتھ یہ اسمپشن کے گراف جو ہے جیسے لسٹ کی فارم میں یا میٹرکس کی فارم میں وہ میرے پاس گلوبلی اویلیبل ہے تو وہ جو پروگرامنگ ڈیٹیلز ہیں وہ فی الحال میں یہاں پہ شو نہیں کر رہا یہاں پہ سمپلی یہ کہ اس کو میں ایک ورٹیکس سٹارٹ ورٹیکس پہلے بھیجوں گا اور بعد میں ریکرشن جو ہے وہ اس کا معاملہ خود ہی طے کر لے گی اس نے سب سے پہلے کام کیا, کیا کہ اگر وی جو ہے وہ انمارکڈ ہے اب یہ جو مارکنگ ہے یہ کیسے کریں گے یہ ایک لحاظ سے پروگرامنگ ڈیٹیل ہے شاید ہم وی کے ساتھ کوئی کلر ایسوسیٹ کر لیں ہم کوئی فلیک ایسوسیٹ کر لیں پھر وہی بات کہ یہ ایک لحاظ سے پروگرامنگ ڈیٹیل بھی ہے البتہ یہاں پہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ مارکنگ کے لیے بھی کچھ عمدہ اسٹریٹجیز ہیں جن سے خاص طور پہ اگر آپ ان الگریدمس کا تصویری خاکہ بنائیں تو وہ ذرا بہتر بنتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ ویک اگر انمارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا اور اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ وی کے جتنے ایڈجسٹنٹ نوڈز ہیں یعنی کہ for ایچ ایج وی کام ڈبلیو ادھر میں یہ کر رہا ہوں کہ وی جو ہے یہ وی کے جتنے ایڈجسٹنٹ وڈسیز ہیں ڈبلو جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں میں ان ساروں کو اس فور لوپ کے اندر اب لوں گا اور دیکھیے میں فور لوپ میں باری باری ڈبلو لے کے اس کو ریکرس ڈی ایف ایس پہ کال کے ذریعے بھجواتا ہوں اور یہاں سے پھر ڈبلیو سے یہ پروسیجر دوبارہ چل پڑے گا تو اگر آپ یہاں پہ ریکرشن کو فالو کریں تو پھر آپ واپس ادھر آ جائیں گے اب ڈبلیو جو آپ نے بھجوایا وہ وی بن جائے گا اگر وی انمارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا اور پھر جو ڈبلیو میں نے بھجوایا تھا اس کے نیبرز کو میں پہلے دیکھوں گا ریکرشن کے ذریعے یہ جب آپ تصویری خاکہ دیکھیں گے تو یہاں پہ اب وہ ویو تو نہیں نظر آئے گی بلکہ یوں لگے گا کہ میں پہلے ایک نیبر کے پاس جاتا ہوں پھر اس کے نیبر کے پاس جاتا ہوں پھر اس کے نیبر کے پاس یعنی کہ ایک لحاظ سے میں ڈیپتھ میں پہلے جاتا ہوں یہ بریتھ والا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے یقیناً میں اس میں تھوڑی سی ویریشن کے ذریعے اس کو ڈیپتھ فرس کی بجائے بریتھ فرسٹ بھی بنا سکتا ہوں لیکن فی الحال گفتگو ڈیپ فرسٹ سرچ یعنی کہ ڈی ایف ایس میں ہی رہنے دیں اب جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ریکرسو ایلگریدمس جو ہیں ان کو ہمگریدم بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم ریکرجن استعمال نہ بھی کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ریکرجن میں بھی اسٹیک استعمال ہوتا ہے وہ رن ٹائم اسٹیک کال ہے جو کہ امپلسٹلی ہے تو صحیح لیکن ہم اپنے الگردم میں اس کو شو نہیں کرتے البتہ یہاں پہ اب میں نے اس کی اٹریٹو ورژن بھی دکھائی ہے جس میں ایک اسٹیک کا استعمال ہے یہاں پہ اب میں نے چونکہ ریکرجن نہیں تو میں نے ایس نوٹ جو ہے یا ورٹیکس ہے اس کو بھجوایا سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ ایس کو میں نے پش کیا اس کے بعد اگر تو اسٹیک ایم نہیں جس پہ دیکھیے ابھی میں نے ایس کو پش کیا تو اس کو میں پاپ کرتا ہوں اب چونکہ یہ وائل لوپ ہے تو سب سے پہلے تو ٹھیک ہے ایس ہی پاپ ہوگا لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اور نوٹس بھی جو ہیں وہ اس سٹیک میں چلے جائیں گے میں نے اس نوٹ کو پاپ کیا اب اگر جو پاپ ہوا ہے ورٹیکس وہ انمارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا یعنی کہ اس کو میں نے وزٹ کر لیا ہے یہ مارکنگ جو ہے یہ اصل میں یاد دہانی ہے جو میں نے تصویری خاکے میں بری فرسٹ میں رنگوں کے ذریعے دکھائی تھی ایک لحاظ سے یہ وہ کاروائی ہے اب اگر وی انمارٹ ہے تو اس کو میں مارک کرتا ہوں اور پھر یہ فور لوپ جو ہے اس کو چلاتا ہوں جو کہ وی کے جتنے ایڈجیسن ورڈسیز ہیں ان کو باری باری لے کے اب فور لوپ میں دیکھیے کیا کر رہا ہوں کہ ہر اس ڈبلو کو جو کہ وی کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کو میں نے اسٹیک کے اوپر پش کر دیا ہے اس پش کی بنا پہ اب اسٹیک کے اندر انٹریز آ رہی ہیں اور جب وی کے جتنے ایڈجسن ورڈ ہیں وہ پش ہو جائیں گے جس کی بنا پر یہ فور لوک ختم ہوگا تو میں واپس وائل لوپ میں آ کے ایک اور کو پاپ کروں گا اور پھر اگر وہ انمارکٹ ہے تو پھر اس کو مارک کر کے اس کے ایڈجسن نوڈز یا اس کے جو نیبرز ہیں ان کو میں سٹیک میں پش کرتا جاؤں گا اور یوں پھر آہستہ آہستہ سارے ورڈ جو ہیں سٹیک میں آئیں گے باری باری پاپ ہوں گے ان کو میں مارک کروں گا اور ان کے نیبرس کو بھی میں پش کرتا جاؤں گا اب جہاں تک یہ فیملی کا تعلق ہے تو ہم کوشش اب یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ایک جینیرک الگریدم بنا لے کیونکہ بریت فرسٹ میں بھی دیکھا اور اب آپ ڈیف فرسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ورٹیکس لیتے ہیں اور اس کے ایڈجسٹنٹ نوڈس جو ہیں ان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جنیرک الگردم بن جائے جس میں یہ جو کاروائی ہے کہ ورٹیکس کے نیبرز پر ان کے نیبرز کسی خاص آرڈر میں ہم سلیکٹ کریں یہ پاسبل ہو یقیناً یہ بات ایسی ہے ایک ہم ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ جنیرک ایلکریدم پہلے بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جینیرک ایلگردم کی ویرییشن سے ہم دونوں برتھ فرسٹ اور ڈیفٹ فرسٹ بنا پائیں گے جنیرک گراف ٹریورسل ایل اسٹور اے سیٹ آف کینڈیڈیٹ ایجز ان ڈیٹا اسٹرکچر وی ول کال ا بیگ اب ہم ابھی تک جو ڈیٹا اسٹرکچر اسٹوریج کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور بعد میں ہم نکالتے ہیں اگر آپ سوچیں تو وہ کافی ہیں اس میں ہم نے اریز لنک لسٹ ٹریز اور پھر ایک لحاظ سے اسٹیک اور کیوز پرائرٹی کیوز جو ہیں یہ تمام وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہیں جس میں ہم ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اور ڈیٹا ہم نکال سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے میں ایک جنییک اگر ڈیٹا اسٹرکچر سوچوں جس کو میں اب ایک بیگ کہتا ہوں تو اگر بیگ کی یہ پراپرٹی ہو جو کہ میں نے یہ دوسری بات لکھی ہے دی اونلی امپورٹنٹ پراپرٹیز آف دا بیگ آر دی کین پٹ اسٹف ان ٹو اینڈ دین لیک اسٹف بیک آؤٹ تو یہ اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ اب آپ سٹیک، کیو ٹری یا جو بھی ڈیٹا سٹرکچر ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یقینا ہم ڈیٹا کچھ ڈال سکتے ہیں اور بعد میں ہم نکال سکتے ہیں اگر یہ میری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو میرے لیے جنیرک ٹریورسل ایلگم بنانا اب ممکن ہے اور وہ اس طرح جیسے کہ میں نے لکھا ہے ہیئرز دا اور اس کو دیکھیے اس کو اب میں سمپلی ٹریورس کہہ رہا ہوں اور اس میں میں ایج اسٹور کروں گا اور اس کی ایک وجہ ہے جو کہ بعد میں سامنے نظر آئے گی لیکن پہلے اس ایل کو ذرا دیکھیے اس کو میں نے ایس بجوایا ایک لحاظ سے یہیں سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ شاید ریکرسو نہیں یقینا یہ نہیں ہے اس میں سب سے پہلے میں ایس کو نہیں اب ڈال رہا بیگ میں میں نے یہ ایک خاص چیز ڈالی ہے نل کوما ایس یہ جو دائرے میں لائن ہے اس کا مطلب نل ہے اصل میں یہاں پہ میں ایج ڈالوں گا یعنی کہ بیگ جو ہے اس میں میں ایجز ڈالوں گا اور ایج جو ہوگا اس کا ایک اسٹارٹنگ ورٹیکس ہوگا اور ایک اینڈنگ ورٹیکس ہوگا جو اس کا اسٹارٹنگ ورٹیکس ہے اس کو میں پی کہوں گا اور اینڈنگ کو وی کہوں گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی کا جو پیرنٹ ہے یا پریڈیسیسر ہے وہ پی ہے اب جہاں تک ٹریورسل کا معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے نہیں کہ ایس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نہیں ٹریولسل کے حساب سے ایس سے پہلے کوئی نہیں یعنی کہ رستا یا سفر میرا ایس سے شروع ہو رہا ہے تو اس پنا پہ میں نے سے بیگ میں ڈالا کہ ایس سے پہلے کوئی نہیں یہاں سے رستہ شروع ہوا وائل بیگ از ناٹ ایمٹی یہ ایک اور آپریشن اس ڈیٹا اسٹرکچر پہ کہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ بیگ میں ہے کوئی چیز کے نہیں جب تک وہ خالی نہیں تو اس میں سے میں سب سے پہلے پی V وی ایک ایج کو نکالتا ہوں وہ جو ایج یاد رہے ہماری نوٹیشن یہ رہی ہے کہ ایک ایج جو ہے وہ بائنری ریلیشن ہے دو ورٹیسیز کے درمیان وہ ورٹیسیز بنے پی اور وی اس میں نوٹیشن کی بنا پہ جیسے کہ آپ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ پی جو ہے وہ پریڈیسیسر ہے وی کا یا پیرنٹ ہے وی کا اب جب میں نے ان دو ورڈ کو نکالا یعنی کہ ایک ایچ کو نکالا تو میں نے وی کو چیک کیا کہ وہ کہیں مارک ہے کہ نہیں چاہے وہ کلر سے مارکنگ ہو یا فلیک سے مارکنگ ہو میں نے اس کو مارک کیا اس کے بعد اب میں چونکہ پاتھ بھی یاد رکھنا چاہتا ہوں سمپلی یہ نہیں یاد رکھنا چاہتا کہ ڈسٹنس کتنا ہے نمبر آف ایجز کی بنا پہ یہاں پہ دیکھیے یہ وہ پائے رے والی بات آ رہی ہے کہ میں وی کا جو پیرنٹ ہے وہ پی سیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک پوائنٹر سمجھیے کہ وی سے ایک پوائنٹر پیشے کی جانب پی کو پوائنٹ کرے گا یعنی کہ رستے کی بنا پہ اگر میں وی پہ کھڑا ہوں تو اس سے پہلے وی آئے گا اس کے بعد ایک فور لوپ یہاں پہ اب میں نے وی کو لیا پی کو نہیں وی کو لیا اور وی سے جتنے نوڈز ایڈجیسنٹ ہیں یعنی کہ اس کے جو نیبر ہیں وہ ایجز میں نے سمپلی نوڈز کو اب بیگ میں نہیں ڈالنا بلکہ ایجز کو ڈالنا ہے وہ ایج کون سے وی کام W اور یہ کون کون سے ہوں گے یہ وہ ایجز ہیں جو کہ وی سے اس کے نوڈز تک ہیں اور دیکھیے اب میں اس ترتیب سے کہ وی کامر ڈبلو یہ جتنے ہیں ان ساروں کو اب میں بیگ میں ڈالتا ہوں اب یہاں پہ جب یہ فور لوک ختم ہوگا تو میں واپس آؤں گا اور پھر وائل بیگ is not empty اس میں سے میں نے ایک اور ایج کو نکالا اس میں سے وی کو میں نے چیک کیا اگر وہ مارک نہیں تو پھر اس کا میں نے پوائنٹر بیک پوائنٹر یا پیرنٹ یا پیڈسر سیٹ کیا اب میں نے وی نکالا ہے اب میں اس کے ایڈجیسنٹ ویز کو لوں گا اور یہ وہ ایجز ہیں وی ڈبلیو یعنی کہ وی سے جتنے ایڈجیسنٹ ویز ہیں ان تک جو ایجز ہیں ان کو اب دیکھیے میں اس ترتیب سے ڈال رہا ہوں کہ وی کوما یہ بیگ میں چلے گئے اور اب میں جب واپس وائل لوپ میں آیا بیگ از ناٹ ایمٹی تو اب میں جو پی وی نکالوں گا تو اب دیکھیے کیا ہوگا جو وی ڈبلو میں نے ڈالا ہے اب ڈبلو کا پیرنٹ جو ہے وہ وی بن جائے گا تو ایک لحاظ سے نہ صرف میں یہ مارک کرتا جا رہا ہوں بلکہ یہ جو پیرنٹ ارے ہے اس میں میں وہ رستہ جو ہے وہ بھی سٹور کرتا جا رہا ہوں جو کہ فائنلی جب میں وی ایسی جگہ مجھے لے کے جائے گا جس کے بعد آگے کوئی نہیں یا جتنے نوٹس وی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ مارک ہو چکے ہیں تو پھر میرے پاس مکمل رستہ ایس سے وی تک بن جائے گا اب یہ الگ جو ہے اس سے میں گراف کو ٹریورس کر سکتا ہوں ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے ڈیپتھ فرسٹ یا بریڈ فرسٹ سرچ جو ہے یا ٹریورسل وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ چیز کور کریں گے لیکن پہلے یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارا وہ جو ٹائمنگ والا معاملہ تھا اس لحاظ سے کیا یہ الگریدم واقعی بہتر ہے کہ نہیں یہاں اب ہم اس کے تھوڑے سے انالیس پہلے کر لیں جہاں تک انالیسس کا تعلق ہے اس میں اس الگردم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو تین باتیں ہیں اس میں لوپس ہیں اس میں کسی ترتیب سے ہم ورٹسیز ایجز کو کور کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا گراف جو ہے وہ بھی کسی خاص طریقے سے ریپرزینٹیڈ ہے یعنی کہ ایڈجسٹنسی میٹرکس یا ایڈجیسنسی لسٹ ان دونوں سے بھی گراف جو ٹریورسل ایلگردم ہے اس کی پرفارمنس میں فرق آ سکتا ہے یعنی کہ جو ٹریورسل کا ٹائم ہے وہ گراف ریپرزنٹیشن سے بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور فائنلی یہ جو بیگ ڈیٹا سٹرکچر ہم نے استعمال کیا ہے جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور چیزیں نکالتے ہیں اس کے بارے میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ یہ بیگ اندرونی طور پہ کیا ہے لیکن صرف اتنا کہ اس میں چیزیں ڈالنا اور نکالنا جو ہے وہ پاسبل ہے اور یہ بھی ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ آرڈر این آپریشن ہے یا مے بی کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہے اگر ہم نے چیز ڈالی اور اس کو نکالنا چاہیں تو آئیے پہلے اس جینیرک ٹریورسل ایل کی تھوڑی سی ٹائمنگ کے حوالے سے ہم جائزہ لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی وہ ویریشن دیکھیں گے جس کی بنا پہ ہمیں ڈیپتھ فرسٹ یا yeah, breath first algorithm مل جائے گا The running time of traversal algorithm depends on how the graph is represented and what data structure is used for the bag یہ بات میں نے ابھی کہی ہے لیکن timing کے حوالے سے we can make a few general observations اب یہاں پہ میں نے دائیں جانب ٹریورسل ایم بیگ والا جینیرک جو ہے اس کو پیش کیا ہے لیکن اس میں اب آبزرویشن ذرا دیکھیے کہ فور لوپ ان لائن 7 از ایکسیکیوڈ ایٹ موسٹ وی ٹائمس اب یہاں پہ وہ ٹائمنگ اینالیس جو ہے اس کی خاطر اب ہم لوپس کو پہلے عموماً پکڑتے ہیں کہ ان لوپس میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ لوپ جو ہے وہ کتنی دفعہ چلتا ہے اب اگر اس فور لوپ کو لیں جو سٹیٹمنٹ نمبر سیون میں ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ورٹیکس کو لے کے باری باری جو کہ سے ہمیں ملتا ہے اس کے جو ہیں ان کو ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وی جو ہے دوبارہ کور نہیں ہوتا بلکہ اس کے جو نیبرز ہیں یا ایڈجسٹنڈس ہیں وہ دوبارہ اس بیگ سے جب نکلتے ہیں ان کو ہم مارک کرتے ہیں پھر ان کے ہم ایڈجسن نوٹس کور کرتے ہیں تو جہاں تک اس لوپ کا تعلق ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ ورٹسیز کو بار بار ڈال رہا ہے نہیں یہ ہر ورٹیکس جو ہے یہ لوپ کے حوالے سے یہ وی ٹائم سی صرف ایکسی ہوگا اس سے زیادہ نہیں دوسری بات اگر آپ ایجس کے حوالے سے دیکھیں کہ ایچ ایج از پوٹ ان ٹو دا بیگ اگزیکٹلی یہ اسٹیٹمنٹ ایٹ جو ہے دیکھیے یہاں پہ میں ایجز کو ڈالتا ہوں یہاں پہ یہ ہوگا کہ میں نے چونکہ فی الحال یہ بھی کہا ہے کہ یا شاید کہنا یاد نہیں رہا کہ یہ گراف جو ہے وہ انڈائیٹیڈ ہے ڈائریکٹڈ گراف کے کیس میں پھر یہ ایجز جو ہے وہ ڈائریکشنل ہو جائیں گے یہاں پہ جب میں وی کامر کو ڈالتا ہوں تو اصل میں اس پورے ایلو میں وی ڈبلو دو دفعہ جائے گا پہلے یو وی کی فارم میں اور بعد میں وی یو کی فارم میں یعنی کہ جب وی پہ آپ بیٹھے ہوئے ڈبلو تک پہنچے تو یہ ایج بنا بعد میں یا پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ ڈبلو وی جو ہے وہ بیگ میں گیا تھا تو اس حساب سے یہ جو لائن ہے لائن نمبر ایٹ یہ ٹو ای ٹائمس ایکسیکیوٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ اب لوپ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ایجز جو ہیں وہ کتنے ڈالتے ہیں وہ تو ای e ہیں لیکن ہر ایج چونکہ دو دفعہ جاتا ہے اس بنا پہ ٹوٹل جو ایجز کا بیگ میں جانا ہے وہ ہے 2e. Finally فائنلی سنس وی کین ناٹ ٹیک آؤٹ مور تھس آؤٹ آف دا بیگ دین وی پٹ ان لائن تھری از ایکسیڈ ایٹ موسٹ ٹو ای یہاں پہ یہ جو لائن نمبر تین ہے یہاں پہ ہم دیکھیے بیگ میں سے ایک ایج کو نکالتے ہیں اور چونکہ یہ ہمارا فور لوپ نیچے جو تھا لائن ایٹ اور لائن سیون والا یہ ٹوٹل نمبر اف ایجز ٹو ای ڈالتا ہے بیگ میں تو یقیناً اس سے زیادہ ہم بیگ سے ڈیٹا جو ہے نہیں نکال سکتے ایک آخری چیک ہمیں کرنا پڑتا ہے بیگ کی ایمپٹیس کے لیے جس کی بنا پہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹو ای پلس ون ٹائمس چلے گی اب اگر آپ اس ایلردم کا جائزہ لیں تو اس کے جو لوپنگ والے حصے ہیں ان کا ہم نے فیصلہ کر لیا جہاں تک یہ لوپس کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہو جیسے آؤٹر لوپ 1 تھرو ایم ہے اور انر لوپ 1 تھرو n ہے تو ٹوٹل ٹائم جو درکار ہوگا وہ n times m جس سے یہ لوپ جو ہے یا ڈبل لوپ جو ہے یہ آرڈر mn یا اگر دونوں n تک چلتے ہیں تو آڈر n اسکوئر بن جائے گا لیکن ایسے بھی الگ ہم دیکھ چکے ہیں جس میں لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہے لیکن ان دونوں کو ہم آپس میں ملٹی پلائی کر کے اس کا ٹائم نہیں نکالتے کچھ ایسی بات یہاں پہ بھی ہوئی ہے کہ ہم نے لوپس کا جائزہ لیا لیکن اصل چیز جو ہم نے اخذ کی وہ یہ کہ آخر یہ لوپ کر کیا رہے ہیں اور کتنی دفعہ کر رہے ہیں جو اندر والا لوپ ہے وہ ایجز کو ڈال رہا ہے اور جو وائل لوپ ہے وہ ایجز کو نکال رہا ہے نہ تو ڈالنے والا جو ہے وہ ایجز کو بار بار ڈالتا ہے ہاں اتنا ضرور کہ ایک ایج کو وہ صرف دو دفعہ ڈالتا ہے اس سے زیادہ نہیں جس کی بنا پہ وہ 2E ای والی بات ہوئی تھی اسی طرح جو وائل لوپ ہے وہ ایجز کو نکال کے دوبارہ ڈال کے یا بار بار نہیں نکالتا جہاں تک ہمارے بیک ڈیٹا سٹرکچر کا تعلق ہے اس میں سے چیز جب نکل گئی تو نکل گئی یہ نہیں کہ اب بار بار اس کو نکال سکتے ہیں تو اس حساب سے اصل میں جو کام ہم نے ٹوٹل کیا وہ آڈر ای e ہی ہے یعنی کہ ٹو ای یا ٹو ای پلس ون جو ہے اتنا ہی ہم نے کام کیا جس سے اگر اس ایلگردم کا ہم اب کے حوالے سے آرڈر نوٹیشن میں کہنا چاہیں کہ کتنا ٹائم درکار ہے تو وہ آرڈر وی ہی تقریباً بنتا ہے ابھی ہم اس کو فردر اور ریفائن کریں گے یقیناً اس میں ہمیں n فیکٹوریل والی بات نظر نہیں آ رہی یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جہاں تک یا ایڈجسن کا تعلق ہے اس میں اگر آپ نے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے کتنے نیبرس ہیں اور وہ کون ہیں وہ بھی کوئی آڈر n اسکوئر یا آرڈر n کیوب آپریشن نہیں وہ بھی آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم ایڈجسنسی میٹرکس کے کیس میں یا لسٹ کے کیس میں تھوڑی سی لسٹ ریورس کر کے آپ یہ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں جہاں تک اس بیگ کا تعلق ہے یہ میں نے کہا تھا کہ ایک سمپل اسٹوریج اور ریٹریول ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں اور جتنے ڈیٹا اسٹرکچرز ہم دیکھ چکے ہیں اب تک ان میں یقیناً ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس میں کانسٹنٹ ٹائم میں ہم چیزیں ڈال بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا ان دونوں چیزوں کو ملا کے حاصل ہوا کہ یہ جو ٹریورسل ایلگردم ہے جنیرک فی ہے یہ یقیناً پولانومیل ٹائم آرڈر ای یا آرڈر وی ٹائپ جو ہے ایلگردم بنتا نظر آ رہا ہے جو کہ یقیناً این فیکٹوریل سے بہتر ہے اب آئیے دیکھیے کہ اس جنیرک ایلگردم سے ہم ڈیپ فرسٹ اور بریٹ فرسٹ کیسے نکال سکتے ہیں یا اس کی وہ ویریشن اس کے لیے اسوم کریں کہ گراف جو ہے وہ ایڈجیسنسی لسٹ کے ذریعے ریپرزینٹیڈ ہے اس حساب سے یہ جو ایجز کو ڈھونڈنا ہے اس کے اندر کوئی خاص ٹائم درکار نہیں بلکہ آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم ہی لگتا ہے ہر ایج کے لیے ایف وی امپلیمنٹ بیگ یوزنگ اے اسٹیک وی ہیو ڈیپتھ فار سرچ اور ڈی ایف ایس ٹریورسل میں نے آپ کو ڈیفتھ first الگریدم ریکرسو اور نان ریکرسو دکھایا تھا اور اس میں میں نے اسٹیگ کو ہی استعمال کیا تھا یہاں پہ بھی اصل میں بات وہی بن گئی کہ اس الگریدم کو لے کے میں نے بیگ کے کیس میں جینیرک تو بنایا لیکن اگر میں اسٹیگ کو واپس لے جاؤں تو پھر میرے پاس دوبارہ dfs ایف بن گیا ہاں اس دفعہ میں نے سمپلی وہ پیرنٹ رے والا معاملہ کیا ہے کہ تاکہ میں وہ جو رستہ ہے اس کو بھی یاد کر سکوں اسی طرح میں یہ بات ابھی کہتا چلوں کہ اگر بیک کو ہم کیو کے طور پہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارے پاس برتھ فرسٹ الگ آ جائے گا آج کے لیکچر کا چونکہ وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ کو مثال فی الحال نہیں دکھا سکتا جو کہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو دکھاؤں گا آپ گرافٹ ریورسل کے سلسلے میں کتاب میں یہ جو چیپٹر ہے اس کو ضرور پڑھیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو ان دونوں الگریدمس کی مثالیں پیش کروں گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اسٹیک اور کیو کو استعمال کر کے اگلے لیکچر تک خدا حافظ